اور یہ بات تاریخی طور پر ثابت تھی کہ حضرت ابراہیم علیحد السلام نے اللہ تعالی کے حکم سے مکہ مکرمہ میں کعبہ تعمیر کیا تھا بلکہ بعض معارقین نے خود توراس کے درائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ کی اولاد جس میں حضرت عقاق علیہ صد السلام بھی داخل ہیں اور حضرت یعقوب علیہسلام بھی وہ اپنی عبادتوں کے وقت میں کابل ہی کا رخ کیا کرتے تھے چنانچہ جو خیمہ یا عبادت گاہ اس زمانے میں قائم کی گئی تھی اس میں رخ ہمیشہ وہاں کے لحاظ سے جنوب کی طرف رکھا جاتا تھا یعنی بیت اللہ کی طرف اور بعد میں جب بیت المقدس تعمیر ہوا تو بیت المقدس میں بھی لوگ عبادت کرتے وقت بیت المقدس کے اندر سے رخ اسی طرف کیا کرتے تھے یعنی کعبے کی طرف کیا کرتے تھے بہرحال قرآن کریم کا ارشاد یہ ہے کہ ان لوگوں کو جو تورات کے عالم ہیں اور تورات کی تمام باتوں کو اچھی طرح جانتے ہیں ان کو خوب پتا ہے کہ حق بات وہی ہے جو اللہ تعالی کی طرف سے آئی ہے کہ قابل کو قبلہ بنایا جائے پھر فرمایا کہ وہ اللہ بِغَافِلٍ عَمَّا یا اور جو کچھ یہ کر رہے ہیں اللہ اس سے غافل نہیں ہے یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو معلوم ہے کہ یہ جانتے بوجھتے حق بات سے اس لیے انحراف کر رہے ہیں کہ ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے حسد ہو گیا ہے پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ولعین عطیص الدین اعت القب ابھی کلی آیتن ماتب القبلہ یعنی جن لوگوں کو کتاب دی گئی تھی یہودی اور نصارہ اگر تم ان کے پاس ہر قسم کی نشانیاں لے آؤ تب بھی یہ تمہارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے وہ انت انتباب ان قبلتا ہوں اور نہ تم ان کے قبلے پر عمل کرنے والے ہو وما ماں بعض بتاب ان قبیلت بعض اور نہ یہ ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے ہیں یعنی یہودی عیسائیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے اور عیسائی یہودیوں کے قبلے پر عمل نہیں کرتے کیونکہ یہودیوں کا قبلہ بیت المقدس تھا اور عیسائیوں کا قبلہ بیت الحم تھا یہ دونوں ایک دوسرے کے قبلے پر عمل کرنے والے نہیں ہیں اور پھر آج فرمایا کہ وہل انتباء احواہ اہم ممباد ما جا اکن علم اور جو علم تمہارے پاس آ چکا ہے اس کے بعد اگر کہیں تم نے ان کی خواہشات کی پیروی کر لی تو ان ق المنسالمین تو اس صورت میں یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہوگا یہ خطاب اگرچہ ظاہر میں نبی کریم سرور صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہ یہودیوں اور نصرانیوں کے خواہشات کا پیچھا کریں گے یا اس کے پیچھے چلیں گے لیکن اللہ تبارک تعالی اس خطاب کے ذریعے درقیقت دوسرے تمام انسانوں کو متنوع فرما رہا ہے کہ حقیقت وہی ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم نے تمہارے اوپر واضح کر دی اس کے بعد اگر تم کسی قوم کی خواہشات کی پیروی میں اس حقیقت سے انحراف کرو گے تو تم ظالم کہلاؤ گے آگے پھر ارشاد فرمایا کہ اللہدین آتی نا کتاب یقین جانو کہ ان میں سے جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس کو اتنی اچھی طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں اس کے یہ معنی بھی ہو سکتے ہیں کہ یہ لوگ کابل سے قبلہ ہونے کو خوب اچھی طرح جانتے ہیں جیسا کہ پیچھے گزرا ہے اور یہ معنی بھی ہے کہ یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچانتے ہیں کہ یہ وہی رسول ہیں جن کی خبر پچھلے انبیاء کرام علیہ السلام کے صحیفوں میں دی جا چکی ہے لیکن دل کی بنا پر ان حقائق کو تسلیم نہیں کر رہے چنا سے آگے فرمایا ویمنہ لک تمون الحق کا بحمی عالم اور ان میں سے کچھ لوگوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے کیونکہ اہلی کتاب میں سے بھی بہت سے حضرات تو وہ تھے کہ چونکہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اچھی طرح پہچان گئے تھے اور ان کو یہ یقین ہو گیا تھا کہ یہ وہی نبی آخر ہے ہیں جن کی پیشنگوئی پچھلے صحیفوں میں کی گئی تھی اس لیے وہ آپ پر ایمان لے آئے تھے لیکن ذکر یہاں دوسرے فریق کا اور رہا ہے کہ فریقا منہم ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ انہوں نے حق کو جان بوجھ کر چھپا رکھا ہے پھر فرمایا کہ الحق مغک اور حق وہی ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آیا ہے فلا تکون من ترین لہذا شک کرنے والوں میں ہر گز شامل نہ ہونا آگے بالکل خیا اور ہر گروہ کی ایک سمت ہے جس کی طرف وہ رخ کرتا ہے لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو یہ تحقیقت یہ جملہ اس لیے فرمایا گیا کہ جو لوگ قبلے کی تبدیلی پر اعتراض کر رہے تھے ان پر حجت تو تمام ہو چکی اب مسلمانوں کو یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ ہر مذہب کے لوگوں نے اپنے اپنے قبلے الگ بنا رکھے ہیں اور تمہارے لیے یہ ممکن نہیں ہے کہ اس دنیا میں ان کو کسی ایک قبلے پر جمع کر سکو لہذا اب ان لوگوں سے قبلے کی بحث میں پڑنے کے بجائے تمہیں اپنے کام میں لگ جانا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ اپنے نامائے اعمال میں زیادہ سے زیادہ نیکیوں کا اضافہ کرو چنانچہ فرمایا فس طبیک ہر گروہ کی ایک ہے جس کی طرح وہ رخ کرتا ہے لہذا تم نیک کاموں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو فس طبق ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو نیک کاموں میں عینما تکون یا تھی بھی اللہ جمعہ تم جہاں بھی ہوگے اللہ تم سب کو اپنے پاس لے آئے گا ان اللہ علادیر یقیناً چیز پر قادر ہے یعنی تم اپنے کام میں لگ جاؤ اور نیک کاموں کے اندر ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرو آخری انجام یہ ہوگا کہ تمام مذہب والوں کو اللہ تعالی اپنے پاس بلائے گا اور اس وقت ان سب کی ترکی تمام ہو جائے گی وہاں سب کا قبلہ ایک ہی ہو جائے گا کیونکہ سب اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے اب آگے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی حکم کو کعبے کی طرف رخ کرنے کے حکم کو زیادہ سرح لفظوں میں بیان فرمایا تو امین خیش و خرل تفلی وجہ کا سفر حرام اور تم جہاں سے بھی نکلو یعنی سفر کے لئے نکلو تو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو یعنی نماز کے وقت مسجد حرام کا رخ کرو وہ ان نحول الحق میں ربق اور یقیناً یہی بات حق ہے جو تمہارے پروردگار کی طرف سے آئی ہے اور پھر دوبارہ دوہرایا اس بات کو کہ وہ ملبافر عماں تاملون جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالی اس سے بے خبر نہیں ہے اور پھر تیسری بار کابے کی طرف رخ کرنے کا حکم کو پھر دوہرایا تو امن خیس و خرجتا فول وچھا الحرام اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو اور جہاں سے بھی تم نکلو اپنا منہ مسجد حرام کی طرف کرو وہی سما کن تم فولو وجوہ اور تم جہاں کہیں ہو اپنے چہرے اسی کی طرف رکھو اللہ یقون علّہ سے لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے یہاں یہ بات ذہن میں رکھنے کی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد حرام کی طرف رخ کرنے کا حکم ان آیتوں میں تین مرتبہ دوہرایا ہے اس سے ایک تو حکم کی اہمیت اور تاکید جتلانی مقصود ہے دوسرے یہ بھی بتانا ہے کہ قبلے کا رخ کرنا صرف اس حالت میں نہیں ہے جب کوئی شخص بیت اللہ کے سامنے موجود ہو بلکہ جب مک مکرمہ سے نکلا ہوا ہو تب بھی یہی حکم ہے اور کہیں دور چلا جائے تب بھی یہ فریضہ ختم نہیں ہوتا البتہ یہاں اللہ تعالی نے شطر کا لب استعمال کیا یعنی سمت اس کا الگ استعمال کر کے اس طرح اشارہ فرما دیا کہ کعبے کا رخ کرنے کے لیے یہ جی ضروری نہیں ہے کہ انسان کعبے کی سو فیصد سیدھ میں ہو بلکہ اگر سمت وہی ہے تو کعبے کی طرف رخ کرنے کا حکم پورا ہو جائے گا اور انسان اس معاملے میں اتنا ہی مکلف ہے کہ وہ اپنے بہترین ذرائع استعمال کر کے صحیح سمت متعین کر لے ایسا کر لینے کے بعد اس کی نماز ہو جائے گی پھر آگے جو یہ فرمایا کہ علی اللہ یا کون علّہ سے یعنی تاکہ تم لوگوں کو تمہارے خلاف حجت بازی کا موقع نہ ملے اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک بیت المقدس قبلہ تھا یہودی یا حجت کرتے تھے کہ دیکھو ہمارا دین برحک ہے اسی لیے یہ لوگ ہمارے قبلے کو اختیار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں اور مشرقین مکہ یہ بحث کرتے تھے کہ مسلمان اپنے آپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا متبع کہتے ہیں مگر انہوں نے ابراہیمی قبلے کو چھوڑ کر ان سے سنگین انحراف کر لیا ہے اب جبکہ قبلے کی تبدیلی میں جو مسئلہ تھی وہ حاصل ہو گئی اور اس کے بعد مسلمان ہمیشہ کے لیے کابے کو قبلہ قرار دے کر اس پر عمل پیرا ہوں گے تو ان دونوں کی حجتیں ختم ہو جائیں گی البتہ فرمایا کہ ازین غلومن ہوں یعنی البتہ ان میں جو لوگ ظلم کے خوگر ہیں وہ کبھی خاموش نہیں ہوں گے فلاں تخشو تو لہذا ان سے مت ڈرو ان کا کچھ خوف نہ رکھو بخش اور ہاں میرا خوف رکھو یعنی وہ کٹ حجت لوگ جنہوں نے اعتراض کرتے رہنے کی تسمی کھا رکھی ہے ان کی زبانیں کوئی نہیں روک سکتا لیکن مسلمانوں کو ان سے خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے انہیں اللہ کے سوا کسی اور سے ڈرنا نہیں چاہیے پھر فرمایا ولیم میامتی علیہ ولاءم تحسد اور تاکہ میں تم پر اپنا انعام مکمل کر دوں اور تاکہ تم ہدایت حاصل کرو تو اس لیے یہ احکام ہمیشہ کے لئے تمہیں دے دیے گئے ہیں کیونکہ ان کی جب تم پابندی کرو گے تو اللہ وبارک و تعالی کا انعام تمہیں دیا جائے گا اور تم سیدھے راستے کی ہدایت پا جاؤ گے